السّلّہ الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ وحمد علیکم اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوران صاحب کو ہمارے سلسلہ <سلام> <سلام> کتاب دعوت شریف نمبر اور لکھ تین سو جو ہے شریف کی شعر وابطہ تعداد تین سو جو ہے اور کے دور سے اور رات فتح میں ہم لوگ اسماع الحسنہ کی میں اس آج نیس میں اس میں اس مقدس آسماء الحسنہ میں سے اٹھائیسواں نمبر ہے اور یا, یا شمیع ہو اس مقدس آسمان حوصلہ میں سے یا ہو اور اس عیس مقدس کے حوالے سے اس کے معنی اور یہ اس مقدس قرآن پاک میں دوسرا عنوان ہے ہمارا بہت سا عنوان جو ہے اس مقدس کے خیر وقات کے والے سے تھوڑا بات کریں گے تو پہلا سمی جل, جل جلال کے لغوی معنی و توضیحات اسلم علماء, نے, علماء نے کیا معنیٰ کیا ہے ان کا اور علماء اسلام نے جنہوں نے اسمہ اللہ وسلم کے شروع لکھا ہے پر شرح لکھا ہے تو جیت لکھا ہے وہ کیا فلمات مات اسمی و یہ مادہ سمیہ یسما سم سمی ان و سماعت ان سے ہیں اس کا معنی ہے سننا سننا کسی بھی بات اور اسمی سننے والا اور سنانے والا سنی ہوئی بات یہ دونوں معنی میں ہے کیونکہ فائل بے معنی اس مفعول محفول بھی آتا ہے اور اسمبھائل کے معنی میں بھی آتا ہے تو سننے والا سنانے والا یہ اسم فائل کے معنی میں ہے اور سنی ہوئی کا معنی سنی بات ہو تو یہ کے معنی میں فائل بے معنی اس مفعول ہے مسموع سنی ہوئی اور سمیع سننے والا سنانے والا یہ فائل بیمانی سفائل ہے ہاں جی کے وجن پر سمیع ال ان, ان کے وزن پر ہے اور بیمانی سفائل سننے والا سنانے والا زیادہ تر فائل البیمان فائل استعمال ہوتا ہے زیادہ تر جو یہ اسے فائل البیمانی اس وزن پر جو کلمات آتے ہیں وہ فائل استعمال ہوتا ہے گندہ حفیقی اپنی توجیحات اسمیمی اللہ تعالیٰ کے اصمان حوصلہ میں سے ہے لغت علماتیں ہیں یہ اسمی جو ہے یا اللہ تعالیٰ کے اسمان حوصنہ میں سے ایک ہے بہت اسمی اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک قرآن پا میں بھی آیا ہر دیس میں بھی آیا ہر ہاں جگہ آیا لوبی ان کے کا والدہ دیا اور منجد کے حوالے کا محتاج نہیں ہے کہ اسمی اللہ کے اسمان الحصنہ میں سے ہے یا نہیں ہے لیکن لغت والے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے میں سے سمجھتے ہیں باقی قرآن میں تو آیا تھے بہت زیادہ یہ مقدس تکرار ہوا ہے اور عادی سے بھی جو ہے جس میں اسمال حوصلہ ذکر ہوا ہے وہ آدی جس میں ان کے تفصیل ان میں بھی اسمال حوصلہ یا و اصمان حوثہ میں سے ہیں اور دوسری یہ تو جہال منجد لغت سے تھا اور نمبر دو یاسمیو یا جی یہ سننے والا یا سمیع کو نہیں سننے والا سمیع وہ ذات ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے اور وہ اس ہنج وہ اس کی سنتا ہے اللہ بندے کا سوال کو سنتا ہے یہ توضیح جو اس قسم سمیع کا ہے سننے والا سمیع وہ ذات جو ہر ہنج ہر ایک کی سنتا ہے <coughs> <coughs> تو اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے اور وہ اس کی سنتا ہے تو یہ توجات جو ہے شر ہے اوراد فتح کے سفر نمبر ایک سو پانچ پر ہے آگرہ منصوب صاحب نے سمیع یا سمیو کی یہ توجہ دیا ہے سننے والا یا وہ ذات سمیع یعنی جو ہر ایک سنتا ہے نمبر تین سمعہ یسما سم ان سننا اجتماع غور سے سننا ان تیک اضافہ ہو گیا اس کے بعد غور سے سننا اجتماع اے اس غا غور سے سننا یہ معنی جو ہے سمیع یسما سننا اجتماع غور سے سننا اجتماع یعنی اے اسغا اسی لغت میں آئے غور سے سننا غور سے سننا یہ معنی جو ہے کتاب مختار و شخا ہے جوہری ہے اس کا خلاصہ ہے اس میں لکھا عربی تو عربی ہے نمبر چار معنی سامع یعنی وہ ذات جو کلام مخفی ہاں جی مخفی چپکے سے جانے والی باتیں اور ہر قسم کی سرگوشی کو سنتا ہے سمی یعنی کیا ہے سامس سے سامے سے پھل کے اسے سرم شبا اور مبلغہ کے لیے سمی استعمال ہوتا ہے تو وہ ذات جو کلام ہے مخفی ہاں جی مخفی باتیں جو انسان اپنے دل میں رکھتے ہیں کسی کا سرگویشی کرتے ہیں کان میں بولتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں حدیث نفس سے اپنے آپ کو بولتا ہے یہ سب چیزیں سائن وزاد جو کلام ہے مافی اور ہر قسم کی سرگوشی کو سنتا ہے کلام <تصفح> مافی دو بندہ بھر میں سرگوشی کریں ہاں جی حقیقتی کو خوش بہتیں اور سنتا ہے کلام آشکار و مخفی ہاں جی بات کرنا اور چپ رہنا سب اس کے لیے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی اس قوت سماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس صفت اسمی کے سامنے جو ہے نا ہاں جی <تصفح> سب برابر ہے سامنے سامنے وہ ذات جو کلام مخفی اور ہر قسم کی سرگوشی کو سنتا ہے اور کلام اشکار و مخفی ہاں جی اشکار اونچی آواز میں بولا یا مخفی چپکے سے بولا سرگوشی کیا اور بات کرنا اور چپ رہنا سب اس کے لیے برابر ہے ہاں جی آپ نے زور سے بولا ایسا بولا بات کیا چپ رہا دل میں رکھا حدیث نفس کیا اپنے آپ سے بولا کسی کو نہیں بولا دل میں رکھا اس کو سب پتہ ہے اس کو ہر چیز کا علم وہ سب کچھ سنتا ہے اسمی کبھی بے معنی قبول اور اجابت جو ہے کا معنی میں بھی ہے کہ معنیٰ میں بھی آتا ہے اسمی کبھی قبول و اجابت کے معنی میں لاتا ہے کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور دعا کو سنتا ہے یعنی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اس توبہ کو سنتا ہے مطلب کیا ہے نا قبول کرتا ہے سنتا ہے یہاں بیمانی قبول کرنے کے اللہ بند عموم کی دعا کو سنتا ہے یعنی دعا کو قبول کرتا ہے سمجھے اس معنی میں استعمال ہوا ہے اسمی قبول ہوا ہے و کے معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور دعا کو سنتا ہے یعنی قبول کرتا ہے اسمی کا یہ معنیٰ <تصفيق> اسمی یعنی العالم بالمسموعات بالمصنوعات مانے کہ اسمی یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے ہاں جی انسان چیزوں کو اسی کان کے ذریعے سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات تو کان وہ اعضاء کا محتاج تو ہے نہیں وہ چیزوں میں نہیں ہے تو اعضاء کا محتاج کہاں سے ہو گیا ہاں جی تو پھر اس کا سننے سے مراد کیا ہے اس کا سمن یعنی عالم بالمسموعات وہ چیزیں جو عام باقی معلومات جو ان کو کان رکھتے ہیں کان کے وسیلے سے سنتے ہیں باقی معلومات کان کے ذریعے سے سنتے ہیں ہاں جی تو, تو جن چیزوں کو وہ کان کے ذرے سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کان کے بغیر ان چیزوں کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کو کان کے بغیر ان چیزوں کا علم ہے اللہ سمیع یعنی کان کے بغیر کان دوسرے موجود کا کان سے سنی جانے والی باتوں کا عالم ال سنی جانے والی باتوں کا چھاننے والا بعد نے اللہ تعالیٰ کے سبھی سا یہ من کے العالم بسمو مصنوعات سنی جانے والی ہاں جی دوسرے معلومات جب بولتے ہیں ہم دوسرے کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بات سنی جانے والی باتیں ہیں اللہ تعالی سمیعے یعنی سنی جانے والی باتیں ان کا چھاننے والا ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ آلات کے بغیر سنتا ہے ہم آلات سنتا ہے یہ معنی ہے کہ اسمی کا یہ معنی ہے بھی ہے کہ اسمی یعنی العالم بالمسموعات یعنی عالم بے شنی سنی جانے والی چیزوں کا عالم یعنی سنی جانے والی چیزوں کا عالم و جانے والا جو کہ عبارت اصدا و حروحت ہیں اس مراد کیا ہے عبارت ہا عبارتیں اور آواز ہیں اور حروف ہیں جو سنی جاتی ہیں ہم جب کوئی شاخ بولتا ہم تو ہم اس کے عبارت کو سنتے اس کی آواز کو سنتے اور آواز حروف کو سنتے یعنی آوازیں اور حروف مراتے اس سے ہاں جی عالم بالمسنوعات یعنی عالم بالشنی دنہا سنی جانے والی چیزوں کا عالم و جانے والا ہاں جی یعنی جو کہ عبارت اور جو, جو کہ عبارت صداحا و حروف ہے یعنی آوازیں اور حروف مراتے ہیں یعنی مصنوعات سے مراد آوازیں اور حروف ہے اللہ کو ان تمام آوازوں اور حروف ہے کیونکہ جو چیز سنی جاتی ہے جی وہ تو آواز اور حروف ہیں جو چیز سنی جاتی ہے وہ آواز اور حروف سنی ہیں آواز سنی جاتی ہے حروف سنے جاتے ہیں ان کو مراک اور اس معنیٰ کا یعنی جی خدا سنتا ہے خدا سننے والا یعنی اس میں یعنی اس معنیٰ کا یعنی کیا خدا سنتا ہے خدا سننے والا خدا شمی ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر و واضح ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے اس بات کے ثبوت کے اور اس کے دلیل جو ہے حفظہ واضح اور واضح اور آشکار ہے ہاں جی اور اس معنی کا یعنی خدا سنتا ہے خدا سننے والا ہے اس کا جو اس معنی کا ثبوت اللہ کے لیے ظاہر و واضح ہے بلا شک و اللہ سننے والا ہے اللہ سنتا ہے بندوں کے ماخی اور وہ اشکار تمام آوازوں کو سنتا ہے تمام ویلیمس والی آوازیں سنتا ہے یہ دو دلیل ایک دلیل کیا ہے مخلوقات کے آوازوں میں سے کوئی بھی اللہ سے مافی نہیں ہے محلوقات کی آوازوں میں سے کوئی بھی اللہ سے معافی نہیں ہے. اور وہ ذات پات ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے اور وہ ذات پات ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے اور ان معلومات میں سے ایک معلوقات کی آواز ہے ہاں مطلب کیا ہوئے اللہ دلیل یہ ہوئے اللہ تعالیٰ میں ان کے آوازوں میں سے کوئی بھی اللہ سے موخی نہیں معلولات آوازوں میں سے کوئی بھی آواز اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تمام معلوقات کی آوازوں کا علم میں کوئی ہے کوئی بھی موفی نہیں دوسری دلیل اور وہ ذات پات ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے دوسری دلیل کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہر معلوم چیزوں کا عالم ہے اور ان معلومات میں سے ایک کیا ہے معلومات کی آواز ہیں. ہر معلوم چیز کا عالم اور ان معلومات میں سے کیا معلوقات کی آواز ہے پس اللہ تعالیٰ سمیع ہے ہاں جا اللہ تعالیٰ کو معلوقات مجداد کے آوازوں کا علم ہے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے جاتا اللہ سامعی ہے بلا شک شکشو یہ جو ترجمہ اردو اردائی کی سوال نمبر پانچ سو اٹھاون اس میں آسمی کے بارے میں یہ توضیحات جو ہیں انہوں نے کیا بندہ حقی کے ذہن میں ایک اور دلیل آ رہا ہے کہ کائنات کے ہر شے سنتا ہے نا? اللہ سمیع و بشیر اس بات پر میں بنداہی کے ذہن میں ایک اور دلیل آ رہا ہے کہ کائنات کے ہر شے سنتا ہے اور ان سب کو سننے کی قوت و صلاحیت اللہ سمی نے عطا کی ہے تمام موجودات کو سننے کی قوت اور صلاحیت کس عطا کی ہمیں سننے کی علامت کان اور سننے کے جو ہے قوت جو ہمارے کان ہے کان کے وسیع سے ہم سنتے ہیں علامہ یہ قوت یہ ہے باقی تمام کو بھی ہاں جی تو وہ کس نے عطا کیا ہے سوال ہوتا ہے اہ? ان سب کو سننے کی قوت اور صلاحیت جو ہے کس نات واضح ہے اللہ عصبی نہیں عطا کیا ہے کوئی بھی سننے والا نہیں یعنی جو ذاتی طور پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے جس طرح باقی صفات میں سے کسی کا مالی نہیں ہے سننے کی قوت کے بھی مالی نہیں بزاد. اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ موتی شے لا یا کن دو یہ جی مسلم اصول ہے کہ جب کوئی ایک چیز کا دینے والا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا خود کے پاس نہ اور دے دے ہاں جی ایک چیز جو کہ خود کے پاس نہ اور کسی کو دے دے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اور جب اللہ تعالی نے ہمیں یہ قوت سماج نوازا تو پھر اللہ ضرور سننے والا ہے تو ہمیں نوازا ہے خود کے پاس سننے کی صلاحیت نہ ہو اور ہمیں سننے کی صلاحیت دے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اسی فارمولے کے خلاف ہے لائک موتیش لائق ان پھاقے دو کس چیز کا دینے والا ہے وہ اس کو پھاخت نہیں ہو سکتا وہ اس سے محروم شکست نہیں ہوتا تو اس نقطے کی جو ہے مزید توضی ہم دوسرے جو ہے کلپ میں دے دیں گے کیونکہ تو طلب ہے